میری آواز ٹھیک آ رہی ہے بالکل تو پھر مجھے بتائیے گا اگر بریک ہو رہی ہے تو پھر میں درج نہیں کروں گا آج اچھا شکریہ جی رضوان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کل ہم نے مسلم شریف کی حدیث پاک کا درج شروع کیا تھا لیکن بجلی نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی تو وہ درس بیچ میں رہ گیا تو آج ان اللہ تعالی اسی حدیث پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور قصیدہ مردا شریف کے چند اشعار کے بعد سب مل کے پڑھیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا انا ھادی دیکا خیر بالخلق کل مولايا صلِّ وسلِّم دائماً واباداً على حبيبك خير الخلق كلهني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين مولا يا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين و اَمَّا ذُو سَيِّدِ الْقَوْمَيْنِ وَاسْتَقَى عَلَيْنِي وَالْفَرِيدُ عَيْنِي مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ مَوْلَايَ سَن لِي هل هذه بك خير الخلق كيفني يا ربي بالمصطفى بلغ مقصيدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقصيدا واغفر لنا ما مضى يا وصيع الكرم مولايا سلي وسلم دائما معهدا على حبيبك خير الخلق كله يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به يا اكرم الخلق ما عند حلول الحديث العلامي حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کلام کے چند اللہ رسول و سلامالی اللہ بند سلام یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو اکل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کا فی ال کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخص کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں کہ کیسی وہ گڑی ہوگی اور کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصتی کا وقت ہوگا اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ تو وقت غش کے گرنے کا ہے بے ہوش ہونے کا وقت ہے تو جو بندہ عاشق حضور کی بارگاہ سے رخصتی کا تصور کرتے ہی غش کے گر پڑے تو پھر فرماتا ہے کافلے کی رخصت کا وقت اور اس کا شور و جو قافلہ چلتے وقت ہوتا ہے یہ پکڑو وہ پکڑو رکھو وہ کرو باتیں وہ ہمیں اس غشے کیوں اٹھاتا ہے سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جب حضور کے سایہ عاطفت کے نیچے آپ کے سایہ رحمت کے نیچے سو رہے ہیں تو سونے دینا جگاتے کیوں ہیں یہ کیسا محبت بھرا انداز ہے کیسا عشق ہے اور کیسا پن ہے اس کے اندر اور کیسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ الفت اور وابستگی ہے اور الفاظ کا کتنا خوبصورت چنؤ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی کا خاصہ ہے اور آگے آگے چلیے اگلے شعر میں بہت ہی پیاری بات آپ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز پھولوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے اٹھائے کیوں؟ کتنی پیاری بات ہے آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق اور محبت ہی ہماری جان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز بڑھائے پہلے سے زیادہ کرے اللہ تعالیٰ اور جس کو وہ درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کا درد اپنے سینے میں پالتا ہو اس کو جو لذت درد میں حضور آتا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کی جو چاہت اور لگن کی وجہ سے جو درد محسوس ہوتا ہے سینے میں جو لگن ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جس کے دل میں وہ درد ہو اس کو کیوں ضرورت پڑھتے پڑے وہ دوائیوں اور حکیموں کے ناز نخرے اٹھاتا پھرے اس, کو اس کی تو زندگی اور اس کی جو بچت ہے وہ سرکار کے عشق کے درد ہی کے اندر ہے جان ہے عشق کے بفا روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ مزے دبا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نزد اٹھائے کیوں اب تو نہ روک اے گنی آدتے سب بگڑ گئی اب تو نہ روک اے نوکنی آدت سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کلا کیوں میرے کری پہلے ہی لکمائے تر کلا کیوں سید اعلی حضرت عظیم البرک رضور کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک اور خوبصورت انداز ذکر کر رہے ہیں عرض کرتے اب تو نہ روک آئے گا یا رسول اللہ علک صلاح السلام ہم آپ کے در کے سگ ہیں اور آپ نے پہلے سے میں کھلا کھلا کے ہماری عادت بگاڑ دی ہے اب کیوں روکتے یارس اب تو نہ روکے نا اب تو عطا فرماتے جائیے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آپ نے جو لکمۂ تر کھلا کے ہمیں عادت ڈال دی ہے تر کی یارسول اللہ اب تو اپنا کرم اپنا فیض ہم سے نہ روکیے نا اب تو عادت سگ کی بگڑ گئی ہے جس کتے کو روز جس در سے ٹکڑا ملتا ہو اب لاکھ بھی دتکارا جائے تو وہ اس در کو چھوڑ کے جاتا تو نہیں ہے نا تو یارسول اللہ اب آپ کے در کے ٹکڑے کھانے کی جو پڑ गई है تو اب تو یا تو اللہ اگر روکنا تھا تو پھر اب پہلے تر کیوں کھلایا ہماری عادت کیوں بگاڑی رسول اللہ آپ نے جو کرم کیا تو پہلے سے اپنے سگوں کو اپنے کتوں کو اپنی بارگاہ کے ان غلاموں نوکروں کو اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا تو آقا اب بھی اس میں ہمیں محروم نہ کیجیے ہمارے حال پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ اپنے فضل اور کرم کی وسعت، وسعتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے اب تو نوکنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے میرے کریم پہلے لکمائے تر کھیلا کیوں میرے کریم پہلے لکمائے تر کلا کیوں اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے عمران بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں اسپیشلی یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ ہو نہ ہوا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہوا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے کیوں ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے کیوں سیدی آل البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی کے کرم اور فیضان کو ایک اور انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوا ہے اب تسلی اس بات سے ہے آج خوشی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے آج سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے تو سرکار نے کرم فرمایا تو خوشیوں کو دروازے مجھ پہ کھول دیے ہو نہ ہوا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے کیوں ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے کیوں اور یہ جو شعر میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ میرے شیخ طریقت استاد العلماء رحبر شریعت حضرت اللہ ملحی ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا کل اس پاک ہے اور آج ابھی میں الحمدللہ للہ آپ کے مزار پر انوار کی, کی حاضری دے کے واپس آ رہا ہوں آج قرآن خانی کی محفل تھی اور کل جو ہے وہ آپ کے اس پاک کی دیگر تقریبات ہوں گی ان کا ان کو یہ بہت پسند تھا اور الحمدللہ ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کا تجربہ کیا کہ جب کبھی بڑی شدید گرمی بھی ہوتی تھی اور ہوا بند ہو جاتی تھی اور گرمی لگنے لگتی لائٹ بند ہوتی پنکھا نہ چلتا تو بڑے عجیب سا منظر ہوتا تو جب سارے طلباء یہ گزارش کرتے کہ ظہور یہ شعر آپ پڑھ کر سنائیں تو آپ کا انداز بڑا پیارا تھا اور بڑے سادہ سے انداز میں آپ یہ شعر پڑھتے تھے تو جنہیں یہ شعر پڑھا جاتا یقین فرمائیے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سخت گرمیوں کے موسم میں ایک بار نہیں کئی بار ہم نے عزمایا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو تھیں وہ چلنا شروع ہو جاتی تو آپ بھی سُنیے وہ کون سا پیارا تھا شعر ہے سید آل حضرت کتنے خوبصورت انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی بخیر جان کر نام مدینہ دیا چلنے لگی نسی میں فلام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسی میں سوز شی کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائی کیوں سو زب کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائی کیوں سوز رم کو ہم نے بی ہا بتائی کیوں ہے تو رضا نراستم ظلم دل لائیں ہم ہے تو رضا نر ستم جرم پہ گر ل ہم کوئی بجائے سوزے غم کوئی بجائے سوزے غم سازے پرد بجائے کیوں کوئی بجائے سو غم سازے بجائے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم گرام قدر حضرات کل ہم نے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پاک تھوڑی سی گفتگو کی تھی لیکن بیچ میں لائٹ کے چلے جانے کی وجہ سے وہ گفتگو نامکمل رہ گئی تو آج میں پھر اس کی تھوڑی سی حدیث پاک عربی تو نہیں پڑھوں گا البتہ جو کل مفہوم جہاں سے میں نے چھوڑا تھا اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو آگے عرض کرتا ہوں اس حدیث پاک رابی حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عربی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ علی اذا عملتو دخلت الجنہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ نماز فرض ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اس وقت تک یہی احکام تقریباً نازل ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیے اس عربی نے کہا اللہ کی قسم لا ان لا لازید ولا حاضہ ولا ان قسو اللہ کی قسم نہ تو میں ان احکامات پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ان میں سے کچھ کم کروں گا بس جو مجھے جوور نے بتا دیئے ہیں انہیں کے مطابق میں عمل کروں گا لجپال اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کی یہ گفتگو سنی اس کو دیکھا اور فرمایا من رہا ینزر الا راد من اہل جنت ینز اللہ جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنے اس کی خواہش رکھتا ہو جس کو یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے اب دیکھیے حدیث باق یہ صحیح مسلم شریف کتاب امان میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم نے کتنے زبردست طریقے کے ساتھ آئندہ کے حالات آپ بندے کا آخری انجام ہر چیز سرکار صلی اللّہ تعالیسم نے بیان فرما دی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیسم کو نعوذ باللہ یہ پتہ نہیں کہ میرے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ واقعہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ علم پاک پر اعتراضات کرنے والے اور جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پرانے پاک میں جو آ گیا وہ ماتا گری نفسما تقسیم و قدا کہ کل کیا ہونے والا ہے نفس کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر خود رب کریم ہی اپنے کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ کی مطابقت میں کسی بزرگ کو سکھا دے اپنے غلام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو یہ علوم آ جائیں تو اس میں کیا بعید ہے تو گرامی قدر حضرات اس میں اب دیکھتے ہیں سبھی سے پاک میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی ایک عرابی کے حسن انجام کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے اور امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ علم حاصل تھا کہ یہ عرابی احکام پر ہمیشہ عمل کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا اب دیکھیے کتنی پیاری بات امام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم اس بات سے واقف تھے کہ یہ شخص ہمیشہ عمل کرے گا اس پر اور جنت میں بھی جائے گا تو اب ایک مقام پر بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئیں یا رسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ میرا جو بیٹا جنگ میں شہید ہوا وہ کہاں ہے اگر تو وہ جنت میں ہے تو فرمایا تو میں صبر کر لوں گی تو اگر وہ کہیں اور ہے یا رسول اللہ علیہ وسلات تو پھر میں ایسا رووں گی ایسا رو گی کہ میرا رونا دنیا دیکھے گی اب اس نے یہ ارض کیا تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما دیتے کہے دیکھو جی مجھے کیا پتا نوز مجھے تو اپنے انجام کی خبر نہیں تو میں آپ کے بیٹے کا کیا بتاؤں ہرگز نہیں صحیح بخاری امام بخاری صحیح صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان نبنا کے اصاب الفردوسل اعلیٰ اور خاتون مجھ سے آ کر سوال کرنے والی تیرا بیٹا تو فردوس میں پہنچ چکا ہے اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک نظر کہاں تک ہے ہر غلام کے انجام سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم واقف ہیں اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما دیتے ہیں چاہے وہ حدیث مسلم شریف میں آ جائے چاہے وہ بخاری شریف میں آجائے جائے اور اس کے بعد پھر دیکھیے ان بزرگان دین کے مزارات پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نظول فرمائے جنہوں نے کتنی پیاری پیاری شروعات کی اور امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے باقاعدہ طور پر واضح طور پر فرما دیا جو آپ نے شرح لکھی مسلم شریف کی جس کو عام طور پر اس کا اصل نام تو منہاج ہے لیکن اس کو امام نووی کی شرح کے نام سے ہی منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی پہلی جلد صفحہ اکتیس پر امام نووی کا یہ قول موجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم حاصل تھا کہ یہ رابی ان حکام پر ہمیشہ عمل کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا اور اس کے بعد تفسیر رح المعانی میں علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ہاں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت کے احوال اور درجات اعمال کی خبر ہے اور حضرت امام محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وشال نہیں فرمایا جب تک اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز کا علم عطا نہیں فرما دیا جس کا علم عطا کرنا ممکن تھا اللہ نے تمام ممکنات کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دیا تفسیر الحمانک صفحہ نمبر 154 پر یہ موجود ہے فول امام محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور تصوف والے دین کی بارگاہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت سید عبد العزیز دب باغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صرف نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علوم خمسہ جن کا ذکر آئے مبارکہ میں آیا فرمائے وہ کس طرح پیشیدہ رہ سکتے ہیں جب کہ آپ کی امت شریفہ میں کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اسے علوم خمسہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے تو پتہ ہی چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارکا وسلم کے امتی اور غلام جو ہیں وہ صاحب تصرف تب ہوتے ہیں جب ان پانچ علوم پر ان کو دسترس مل جائے ان کی معرفت نصیب ہو جائے جس نبی کے امتیوں کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے خود اس محبوبہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا اب دیکھیے مفسرین نے کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ ہر مومن کے ایمان اور ہر کافر کے کفر اور ہر منافق کے نفاق کو مشاہدہ فرمانے والے ہیں جو کچھ عدم سے وجود میں آ چکا اس کو دیکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو جاننے والے ہیں اور مسلم شریف کی یہ حدیث بھی آپ کی اس قوت مشاہدہ کی زبر دلیل ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ اسی مضمون کے ساتھ ملتی جلتی اور بھی کئی روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زمان سے یہ مقدس الفاظ نکلے کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے اس کے علاوہ اشرائے بشرا کو دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ غلام جن کے نام لے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السّلۃ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا حضرات گرانی کا درخت آج کی سبی سے پاک حوالہ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے اعمال سے بھی واقف ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کیفیت سے بھی واقف ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی دنیاوی زندگی اخروی زندگی برضی زندگی اس کے جملہ احوال سے واقف ہیں اور یہ الزام سرکار صلی اللہ تم کی ذات پاک پر لگانا کہ نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ آپ کو اپنے احوال کا علم نہیں ہے اپنے انجام بھی خبر نہیں تو یہ سر سار قرآن کریم کی اور حادثی سے کی کی سریمنخلاف ورزی ہے اور قرآن کریم کی جو آیتیں وبارکہ پیش کرتے ہیں عام طور پر یہ جی لوگ کہ کاش آپ شروع میں ہوتے چلے میں حدیث سے پاک دہرا دیتا ہوں یہ صحیح مسلم شیخ کی کتاب ایمان میں حدیث سے پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شہادی آئے حضرت سیدنا ابو حرارہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس شہادی نے آ کر عرض کیا کہ دلہ دل نی علی عمل اذا امل تو الجنہ کہ رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں کوئی ایسا کام بتا دیں جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو اور ایک دو جو اور احکامات اس وقت تک نازل ہوئے تھے ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا اس ارابی نے کیا کہ واللہ لا وَلا اللہ عزید اللہ حاضہ ولا ان اس پر اللہ کی قسم نہ تو میں کوئی چیز زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا بس جو مجھے حضور نے بتا دیا اسی کے مطابق میں چلوں گا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہو یہ بات پسند ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھیں یہ روایت میں نے پڑھی تھی اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو میں نے ساتھ ارد کی ہے اور اقوال مفسرین اور محدثین بھی کچھ ذکر کیے ہیں جن میں امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک بھی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام علوم حاصل تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سب کے انجام کی خبر تھی جو کہ یہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو عرابی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ان احکامات پر عمل کرے گا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اسی لیے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی پہلے ہی خبر دے دی تو اس علی پاک کو پڑھ کر ان بدبختوں بختوں دیوبندی وہابیوں کا رد کرتے ہیں کہ جو ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بہتان لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنے احوال کی خبر نہیں اپنے انجام کے بارے میں پتہ نہیں تو دلیل کے طور پر قرآن پاک کی جو دلیل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے آیت تھے مبارکہ معادری معیو ما فالوی ولادم تو میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس آیت مبارکہ میں مفصرین کرام نے اللہ تعالیٰ کے مزارات پر لات باز رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے بیان فرمایا کہ اس آیت میں یہ درایت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے عطقل سے جاننا اپنے اندازوں سے جاننا تو یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو ہر آیت مبارکہ جن کو یہ دلیل کے طور پر لے کے آتے ہیں علم کی نفی کرنے کے لیے اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے آپ نہیں جانتے نہ اپنے اندازوں سے جانتے ہیں نہ اپنے تخمینوں سے جانتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاء سے جانتے ہیں اور سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ابھی میں نے تفصیل رلمانی سے پیش کیا آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تک دنیا سے آپ نے پردہ نہیں فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جملہ ممکنہ علوم قول شیخ امام احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی نے علیہ نے تفصیل صاحب میں بھی نقل فرمایا آج کی اس حدیث پاک سے یہ عقیدہ بازی ہو گیا کہ مسلک حق اہل سنت وجمات ہی سچا مسلک ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر غلام کے حال سے واقف ہیں اس کے ظاہر سے بھی واقف ہیں اس کے باطن سے بھی واقف ہیں جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر کافر کے کفر ہر منافق کے نفاذ پر ہر مومن کے ایمان اور اس کی کیفیت تک سے واقف ہے اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حدیث میں تو بس یہ عقیدہ جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک مسلک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاح سے جملہ مغیبات جو ہیں ان پر آپ اطلاع یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی اللہ تعالی نے آپ کو علوم فرما دیے قرآن کریم نے صورت النسام اللّہ تعالیٰ فرماتر فقل اللہ علیہ کا ویما پیار حبیب علیہ السلاط والسلام اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور اللہ تعالی کا آپ پر بڑا فضل ہے تو گرانیہ کا حضرات اللہ تبارک و جل جلّم عید الکریم میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیل جو کچھ صحیح صحیح بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مضدور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور آج کی اس وزن کا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس کا ثواب میں بالخصوص اپنے شیخ طریقہ استاد اللہ تیرے طریقت رحبر شریعت پیر ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس سے پاک کی تقریبات آج سے شروع ہیں اللہ تعالیٰ اس ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات میں برقرا فرمائے اور قبولیت عطا فرما کے ان کے مزارات پر مزار پرنوار پر اللہ تعالیٰ آبداد رحمدوں کا نظور فرمائے تو شیخ کامل کا تعارف جن احباب تو واقف نہیں ہے میں تھوڑا سا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت حضور سیدی گدی وسان اعظم پاکستان آکائے نعمت مولانا ابو الفضل محمد سردار مصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ اور نائب اعلیٰ حضرت کے لقب سے ملقب ہیں اور حضور شاہ مصطفیٰ رضا خان نغری رحمۃ اللہ تعالی حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اور حضور صدر الشریعہ اللہ معامد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین ان پاک بزرگ ہستیوں کے فیض یافتہ اور قربی یافتہ ہیں تو ان کے آپ خلیفہ مجاز اور شاگرد رشید ہیں اور ان کی صحبت بابرکت کا ایسا اثر تھا آپ پر ایسا فیضان تھا یقین کیجیے دیکھنے والے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ سیدی آل حضرت عظیم البرکت کی سیرت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ مولانا الرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی میں نظر آتی ہے اور ہم نے الحمدللہ للہ آپ کی خدمت بابرکت میں رہ کر یہ دیکھا اور میں بلا مبالغہ ید کر رہا ہوں کہ اس ناچیز کو گیارہ سال آپ کی خدمت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور الحمدللہ میں نے جہاں تک دیکھا ابتباع سنت کا کامل ترین نمونہ دیکھا آپ کو جو روایت پڑی جس میں جس سے پتہ چلا کہ یہ کام آقا کریم صلی اللہ تعالی سے کی سنت مبارکہ ہے اس کے بعد کبھی زندگی بھر وہ سنت قضا نہیں ہوئی آپ سے ایک مرتبہ ایک جگہ پر آپ مولانا شہید اہل سنت مولانا محمد کرم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا خطاب تھا اور حضرت کی صدارت حضرت صاحب رحمۃ اللہ کی صدارت تھی تو حضرت مولانا رضوی رحمۃ اللہ کا خطاب بھی بڑا پرجوش اور بڑا ہی زبردست قسم کا ہوتا تھا اس میں انہوں نے دیوبندیوں اور وہابیوں کا رد بلیغ فرمایا تو جس کے نتیجہ میں وہابیوں نے درخواست دے دی اور مولانا کرم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علی رحمت دونوں پر مقدمہ بن گیا اس سلسلے میں آپ کو کچہری جانے کا اتفاق ہوا آپ اس کو عدالت نہیں فرماتے تھے فرمایا کرتے تھے یہ کچہریاں ہیں عدالت تو وہ تھی جس میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں اسلامی قوانین کے مطابق انصاف ہو تو اس کو عدالت کہا جاتا یہ تو کچہریاں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ڈندا تھا پکڑا ہوا آپ اکثر ہاتھ میں رکھتے تھے سفر کے دوران تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ عدالت ہے اور عدالت کے اندر آپ لے کر نہیں جا سکتے تو آپ نے فوراً علی سے بات پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حمد العصا علامت و سنت الانبیاء کہ ڈنڈا اٹھانا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایمان رکھنے والے مومنین کے لیے ان کی علامت ہے اور سنت الانبیاء نبیوں کی بھی سنت ہے تو اتنا سننا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے فرمایا کسی نے کہا کہ عزت آپ تو اتنی سخت تقریریں کرتے ہیں جو گندی وادیوں کا تعارف کرواتے ہیں ہر جگہ پر اور یہ آپ کو شہید نہ کر دیں آپ کا کو حملہ نہ کر دیں تو آپ اپنے ساتھ پہ باڈی گارڈ رکھا کریں اسلحہ رکھا کریں تو آپ نے فرمایا اگر یہ ڈنڈا رکھنا سنت نہ خطوطی یہ بھی ہاتھ میں نہ رکھتا کبھی تو آج ان کی ساری کا آپ نمونہ تھے ساری زندگی مسل کے اعلیٰ عظیم البرکت کا ایسا ڈٹ کر پرچار کیا اور تقوع و تہارت کا ایسا بے مثال پیکر تھے کہ وہ دیوبندی اور وہابی مخالفین جو ساری زندگی آپ کے نام سے جلتے تھے جب آپ کا وشال باقمعلومات لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یار ہم مخالفت ضرور کرتے تھے لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وقت کے, وقت کے کتب کا چہرہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور آخری جو آپ کا خطاب تھا جمعۃ المبارک کا جس میں آپ نے سعید اعلی آل عز حضرت الم البرکتر اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو شعر ہے اس کا بہت تکرار کیا کہ جان دے دو ودے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اسی شعر کا آپ نے تکرار کیا نہیں حضرت نہیں ال شہید نہیں کیا گیا میں عرض کرتا ہوں آپ کے مثال باقمال کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا تو وہ آخری جمع المبارک جو آپ نے پڑھایا اپنے جامعہ میں تو اس میں یہ اسی شعر کی تکرار تھی جان دے دو وعدے دیدار پر نقط اپنا دام ہو ہی جائے گا اس شعر کو بار بار پڑا تو اس کے بعد پھر ایک یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل اور بدھ یہ چار پانچ دن گزرے اور یہ حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماتا یوم الخمی اور یوم ال کہ جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہو ماتا شہید نے فرمایا اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے اس کو آپ کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے اور بڑی محبوب حدیث تھی آپ کی تو جمعہ رات والے دن صبح حدیث شریف کا سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ نے فرمایا کہ یار جمع رات والے دن فوت ہونا کیسا ہے جمعہ رات کو فوت ہونا کیسا ہے تو جتنے بھی طلباء حاضر تھے اور آپ کے بہت سارے عقیدت مندان جو تھے اکثر حدیث پاک کا درد سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے تو سب نے کہا کہ حضرت آپ تو حدیث بیان فرماتے ہیں کہ مرتبہ شہادت کا ملتا فرما اچھا اچھا ماشاء اللہ،, ماشا اللہ اتنا کہہ کر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے گردن چکائی سبق کا اختتام ہوا تو اور آپ کی طبیعت مبارکہ جو تھی بظاہر اتنی زیادہ علیل نہیں تھی کچھ بھی ایسا نہ تھا تو عصر کی نماز، اسی دن عصر کی نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے گیا تو اس وقت بھی آپ اپنے حجر پاک کے باہر جو تھے مطالعہ فرما رہے تھے کتب آپ کے سامنے کھلی ہوئی تھی تو ہم نے ایک مدرسے کا افتتاح کروانا تھا تو اس کے لیے وقت لینے کے لیے میں حاضر ہوا تو میں نے اد کیا کہ ضور وہ طالبات کا مدرسہ ہم نے قائم الحمدللہ کیا ہے آپ کی برکت سے دعاؤں سے اس کا افتتاح جو ہے وہ فلاں دن کو کرنے کا ارادہ ہے تو آپ میرا شفقت فرما دیں تو آپ کی تشریف آوری اور دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کبھی بھی اس طرح کی جو باتیں ہوتی تھیں ان پر یعنی نہ نہیں فرمائی تھی اس دن مجھے فرمانے لگے کہ بند خدا یہ آپ کا تکیہ کلام تھا بند خدا نہ ایسا کریں آپ محمد غوث رضوی صاحب اپنے بڑے ساغ صاحب کا نام لے کے فرمایا فرما ان سے کروا لینا تو میں نے کہا ضرور وہ بھی ساتھ چلے جائیں گے لیکن آپ شفقت فرمانے تو دو تین مرتبہ میں نے اسرار ان کے ساتھ خرچ کیا اور آپ نے ہر مرتبہ مجھے یہی جواب دیا تو میرے جو احمد گمان نے بھی نہ تھا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ہفتے کا دن تھا جس جو ہم نے رکھا تھا اس دن پھر صاحب صاحبزادہ صاحب نے آ کر ہی افتتاح کیا تو اسی رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آپ ادا فرما کے واپس تشریف لائے تو اپنے جو حجرہ حجرائے مبارکس کے بعد چھوٹا سا تھوڑا سا سہن ہے اس میں آپ کا تخت پوش بچا ہوتا تھا جس پر اکثر آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے تو اس پر آ کر لیٹ گئے اور کلمہ شریف کی بلند آواز کے ساتھ یہ نہیں کہ ہلکے چھلکی بلند آواز کے ساتھ کلمہ شریف درود پاک کثرت کے ساتھ پڑا اور یہی شعر جان دے دو دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اس شیر کی تکرار کی کلمہ شریف پڑا اور درود پاک پڑا اور رات کے ٹھیک گیارہ بجے آپ کا وصال باکمال ہوا اور اٹھارہ گھنٹے ستمبر کا موسم تھا پاکستان میں ان دنوں میں حبس زیادہ موسم ہوتا ہے اور گرمی کا موسم تو ڈیڈ باڈی کو دو چار گھنٹے بھی اگر کسی نے رکھنا ہو تو برف کے بلاکس کے بلاکس لگا دیتے ہیں اور آپ یقین فرمائیں اٹھارہ گھنٹے تک آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ بغیر برف کے رہا اور جب آپ کو غسل دے کر دینے لگے تو سب جتنے بھی غسل دینے والے حضرات تھے وہ سب نے بیان کیا کہ آپ کا جسم پاک اس طرح نرم و نازک تھا اور ایسے تھا کہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اٹھارہ گھنٹے تک یہ جس میں پاپ جو تھا وہ بغیر برف کے اور بغیر اس طرح کی چیزوں کے رہا الحمدللہ اور اتنا کتیب جنازہ تھا اتنا جنازہ تھا کہ ہمارے شہر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں ہوا اور آئندہ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے اور لوگ جو وہ کہتے تھے کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کہ جنازے کے بعد اتنا بڑا جنازہ ہم نے آج دیکھا ہے اور مجھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آیا آپ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے ہی ہمارے مسلح کی حقانیت کی دلیل ہیں تو الحمدللہ للہ آپ کے جنازے نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ مسلح حق اہل سنت و جماعت سید حضرت کا مسلک ہی حق ہے اور جی بے شک اور یہاں ایک اور حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سعید المام ابو ابونیخر رحمۃ اللہ تعالی کے شگیرد عظیم تھے تو آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کا جنازہ مبارک تب لے کر جا رہے تھے ایک یہودی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ امام محمد کا نام تو بڑا سنا تھا چلو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ مسلمان کیا کرتے ہیں تو اس نے رنگ ڈھنگ جو تھا وہ یہودیوں کو خاص نہیں تھا تو وہ بھی شامل ہوا جنازے میں اور جنازے میں لے کر جا رہے تھے تو جس طرح مسلمان بڑھ بڑھ بڑ کر کندھا دے رہے تھے اس نے کہا کہ میں بھی دیکھوں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کا کندھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کی چارپائی کے نیچے آیا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو اندازہ فرمائیے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین آہ کی آہ مبارک کرامتیں کیسی ہیں اور کیا انداز ہیں ان کے کہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے جسم لوگوں کو ایمان دے رہے ہیں ان کے ان کی جو میتیں ہیں ان کے جو مبارک انسان ہیں وہ بعد میں لوگوں کو ایمان بخش رہے ہیں تو اسی طرح حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ جو تھا اتنا کثیر تھا کہ ہمارے شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا تو جنازے پر الحمدللہ مجھے سعیدی اعلیٰ زدیم البرکت کا یہ کلام پاک جو ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنے کا پڑھنے کی توفیق نسی ہوئی الحمد للہ بہت کسرت کے ساتھ پڑھا گیا اور وہ اپنا کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ جو کیفیت تھی کہ اثر کی نماز کے بعد یعنی جمعہ کے فوراً بعد جنازہ لے کے چلے تھے اور مغرب کے قریب تقریباً آدھے کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ ہے جہاں تک پہنچنا تھا تو مغرب کے قریب جا کر بمشکل پہنچے اور نمازی جنازہ جو تھی مغرب کی نماز لانے ہونی شروع ہو اس کے بعد مغرب کی نماز نماز جنازہ ہوئی اور تدفین کا عمل جو تھا حالانکہ بہت سارے جو وہاں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب گہرائے مبارک جو ہے دیکھنے کا اگر سلسلہ جاری رہا تو رات بھر بھی تدفین کا عمل ممکن نہیں ہو سکے گا تو آپ حضرات جو ہے وہ مہربانی فرما کر اسی پر اتفاق کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنازہ میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دی ہے تو پھر اس کے باوجود آدھی رات سے زیادہ کا وقت جو تھا وہ گزر گیا تدفین کا عمل ہوتے ہوتے اور میں وہ کیفیت بیان کرنے لگا ہوں میرے پاس الفاظ جو نہیں ہے جو میرے محسوسات ہیں وہ یہ تھے کہ جب آپ کا جسر پاک رکھا ہوا تھا چہرہ پاک کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بندہ اپنی مزدوری مکمل کر کے اپنی ساری ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھا کر اور سکون نیند سو جاتا ہے بس یہی کیفیت تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو جیانتداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے یہ اسی کا سمرہ تھا اتنا سکون اتنا سکھ اتنا چین اتنا سرور آپ کے مبارک پر نظر آ رہا تھا اور یقین فرمائیے کہ وہ لمحات میری آنکھوں سے اجل نہیں ہو سکتے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر کرو تازہ ہے سارا کہ جیسے ایسے جیسے بندہ اپنا کام ہے وہ باہیں پھیلائے آگے کھڑے ہیں کہ ہاں تو نے ہمارا کام پورا کر دیا ہے جو ذمہ داری تجھے سونپی تھی وہ تو پوری کر کے آ رہا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کا وتیرہ تھا ساری نبی حق باطل کا انتیاز کیا جیو بندی وابشیا مرضی گستاخان رسول جتنے بد تھے جی بے شک تو جے یہ جتنے گستاخ ٹولے تھے ان کا اتنا رد بلیغ فرماتے اور صرف زبان سے رد نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کا عمل اس بات کا اظہار کرتا تھا دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ معاہدہ کا مثال ہوا تو شہر کا دیوبندی مولوی جو تھا وہ آپ نے یہ سپاہی صاحبہ کا نام تو سنا ہوگا یہ سپاہی صحابہ کا بڑا عروج تھا اور ہمارے شہر کا جو مولوی تھا دیول بندی وہ پورے ولڈ لیول سپای صحابہ کا صدر تھا تو وہ بڑا وہ آیا کہ چلو جی یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بندے کا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بندہ برداشت کر جاتا ہے آ کر تو یہ ہم سے زندگی بھر تو سلام نہیں لیتے ہاتھ بھی نہیں ملانا پسند کرتے تو آج موقع ہے تو آج چلتا ہوں دو چار چیلے چان کے ساتھ لیے اور لے کر جناب وہ آ گیا تو حضر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی نے اطلاع دی جی کہ جناب وہ باہر آیا ہے سلام عوری تو آپ باہر تشریف لائے تو اس نے آگے بڑھ کر سلام لینے کی کوشش کی تو آپ نے دونوں آدمی اپنے سینے پر باندھ لیے تو فرمایا کہ فقیر تم سے سلام نہیں لے سکتا اس نے کہا جی جناب سلام تو لے سلام سے کیا آتا ہے پہلے یہ کہو کہ پھر میرا قیدہ بھی وہی ہے جو عبد الرشید کا قیدا اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا تو میں پھر سلام اوپر اوپر سے لے رہے ہوں تو یہ تو منافعوں کا طریقہ ہے کسی گستاخ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا اس نے کہا چلو جی اچھا جی ٹھیک ہے جناب آپ کی مرضی ہے تو ہم یہاں کو مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے جی آپ کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی جی بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا تو ہم فاتحہ کے لیے آئے تو آپ نے سنا تیرا باپ مرا تھا میں گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو یہ جی کسی نے کہا ہے میرے ساتھ میری والدہ کی فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس بدبخت بخت گستاخ رسول کو زلیل کر کے آپ نے وہاں سے نکال دیا اس کو نہ بیٹھنے کے لیے کہا نہ چائے پانی لوگ دیکھے ہیں کیسی باتیں کرنے والی مروت کے خلاف ہے یہ ہے وہ ہے یہ مروت نہیں ہے ہمارے ماں باپ کو گالی کوئی دیتا ہے تو اس کو تو ہم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے تو یہ ذاتیات کی بات ہوتی ہے اور جو اشاک ہوتے ہیں حضور کے غلام اور دیوانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو مرضی کو کہہ لے ہمارے والدین کو کہہ لے پر جب سرکار کی ذات کا مسئلہ آئے گا تو وہاں کوئی مروت نہیں ہے وہاں کوئی اخلاق سارے اخلاق کے پیمانے اسی حساب سے مرتب ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کو پیش نظر رکھ کر تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے کبھی کسی دیوبندی کا شیعہ مرزی سے ہاتھ نہیں ملایا ان کے قریب بھی نہیں گئے اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول مبارکہ آپ اکثر سنایا کرتے تھے کہ آپ ہاتھ بلند کر کے یہ فرماتے تھے کہ آج تک یہ ہاتھ کسی دیوبندی کا بیشی مرضی اس کا پھر سے نہیں ملا تو ان کے لیے سختی کا ہی عالم تھا اور اپنوں پر اتنی مہربانی تھی اتنی شفقت تھی جو بندہ چند گرمیاں آپ کے پاس بیٹھ جاتا وہ آج بھی اگر کسی سے آپ ملیں جس نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہو تو وہ یہ کہے گا کہ میں چند گرمیاں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور اتنے عرصے میں آپ نے مجھے اتنی حادث سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی سنا دی اتنی سنتوں کا درخت دے دیا چند لمحوں میں آپ پوری تبلیغ فرما دیا کر عمل کے لحاظ سے اتنی آپ پابندی کرواتے اور خود تو ماشاء اللہ ہی پیک کر عمل کے اور اپنے شاگردوں کو مریدوں کو آج بھی اگر آپ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین کو دیکھیں تو ان کی جو نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگ ہیں الحمد للہ باشراہ ہیں چہروں پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ رسلم سجی ہوئی ہے سروں پر امامیں باندھتے ہیں پگڑیاں باندھتے ہیں نمازی ہیں اور عقیدے میں مسلح کے حق کے حل سنت وجمات کے معاملے میں اتنے ٹھوس ہیں جس کسی کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید کا ہے تو اس آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گردن پر کوئی تلوار رہ کے اس کی گردن تو اتار سکتا ہے لیکن کسی گستاخ کے معاملے میں اس سے کوئی رو آج نہیں دے سکتا یہ حقیقت ہے اور یہ ان کی بارگاہ کا ایسا فضان ہے جو زبان سے نہیں آتا تھا بلکہ آپ کے عمل سے نصیب ہوتا تھا آپ کی زیارت کرنے کی برکت سے پتہ چلتا تھا حضور محدیثی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی آپ کا یہ ترلا امتیاز تو یہ یشدآباد جو ملتان شریف کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں کا ایک دیوبندی مولوی تھا تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے میں ان کی بات کو غلط ثابت کر دوں گا کیونکہ آپ کی تو آج سے مبارکہ تھی کہ جب لوگوں سے مل رہے ہوتے آپ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے آپ سے سلام کرنے کے لیے آپ نظریں نہیں اٹھاتے تھے اوپر جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ بس لوگ آتے سلام کرتے دست بوسی کرتے چلے جاتے تو کراچی سے سردار آباد فیصل آباد واپسی پر راستے میں گاڑی اسٹیشن پر رکتی تو آپ کے مریدین اور عقیدت مندان جو تھے ان کا بڑا ہجوم ہوتا زیارت کرنے کے تو گاڑی رکتی آپ گاڑی سے باہر تشریف لے جاتے ملاقات فرماتے پھر گاڑی میں تشریف لے جاتے تو ملتان شریف کے اسٹیشن پر جب آپ اترے تو وہ جو مولوی جو تھا وہ بھی ان لوگوں کی لائن میں لگا ہوا تھا جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ آج تو بڑا موقع ہے جیسے ہی حضرت کے ساتھ لوگ سلام لیں گے تو میں بھی ساتھ ہی سلام لے لوں گا اور بعد میں لوگوں کو بتایا کروں گا کہ دیکھو جناب میرے پاس تو پکا ثبوت ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ سلام لیا تھا اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی دیوبندی و ابھی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اب دیکھیے آپ بصیرت تو, تو ہے بس لائن لگی ہوئی ہے آپ کو سلام کرنے والوں کی آ رہے ہیں سلام کرتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں سلام کر آپ کی آنکھیں ایسے جھکی ہوئی ایسے جیسے بند ہوتی ہیں اس انداز میں ہی آپ کر رہے ہیں جب وہ آیا آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ میں لگا سلام کہنے لگا تو آپ نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور فرمانے لگے سلام کا جواب بعد میں دیا جائے گا پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ تو اس نے اپنا نام لے کر مجھے اب اس کا نام ذہن میں نہیں رہا پتہ نہیں محمد حسین کا اس کا کوئی نام تھا کہنے لگا جی مجھے محمد حسین شجابی کہتے ہیں کسی دیوبندی وادی سے ہاتھ نہیں ملاتا کسی سے سلام نہیں لیتا تو یہ فرمانا تھا کہ وہ اپنا کا منہ لے کر رہ گیا یہ حضور محدید پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مثال باقمال کو تو پچاس سال ہونے کے قریب ہیں اور ہمارے شہم الرحمۃ اللہ تعالیٰ کا آج ساتواں عرف پاک ہے تو دو دو میں آپ کا مثال با ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پاکی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو کچھ نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال میں جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں ان کا ثواب ان کی روح پرفتوح کو عطا فرمائے کے ذرا عالیہ نے اللّہ تعالیٰ نزیز بلندی عطا فرمائے آپ حضرات جاری رکھیے اپنا سلسلہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا عمران بھائی ماشاء اللہ لے آئے ہیں عمران بھائی یاد ہے آپ سنبھالیے اور بہت شکریہ آپ سا کا اور بجلی کا بھی بہت شکریہ جس نے آج ساتھ دیا اور ہم کچھ گفتگو کرنے میں کامیاب رہے تو کل ان شاء اللہ تعالی میں آپ کے اس سے پاس کی تقریبات میں شامل رہوں گا اور میں درج نہیں کر سکوں گا اور ہفتے کو بھی ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہے تو اگر جلدی آ گیا واپس تو پھر انشاءاللہ حاضری دوں گا ورنہ اس کے بعد پھر ان شاء اللہ آئندہ دنوں میں دعاؤں میں سب حضرات یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش و قرم رکھے آپ سب کو آباد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب دائوں بہنوں کی نیک تمنا آرزوں کا اللہ تعالیٰ پورا فرمائے یہ جی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ضرور اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی اتفاق و اتحاد پیار و محبت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی پاک پاک فضاؤں میں گمبد خزرہ شریف کے سائے میں آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کا اللّہ پاک موقع کا فرمائے ہماری فلی کر رہا ہوں آج اِن بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ